قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدی اعوذ باللہ من الشیطان مجھے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 اس نے کہا میں تو تیرے رب کا محض ایک ایلچی ہوں تاکہ تجھے ایک پاک خوب لڑکا عطا کروں اس نے کہا میرے کوئی لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار نہیں قالا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 جہاں سے کچھ کر Shehera. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین پروگرام ریڈیو احمدیہ کے ساتھ اکثار آپ کا میزبان سلیمان احمد حاضر ہے سامین پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے اور اتوار کی شب پیش کیا جاتا ہے ہر ہفتے کو یہ پروگرام اسی وقت رات نو 10 بجے اردو زبان میں ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر اور پھر اس کے علاوہ <coughs> بنگلہ اور عربی زبان میں بھی آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کیا جاتا ہے جو کہ آج دس سے گیارہ بجے ہوگا اسی طرح اتوار کی شب یہ پروگرام آپ کی خدمت میں رات آٹھ تا بارہ بجے پروگرام پیش کیا جاتا ہے فریکوینسی تبدیل ہو جاتی ہے آٹھ تا دس بجے ہے ایم پوائنٹ سیون پر اور دس تا بارہ بجے اے ایم 530 پر <coughs> سامین اس پروگرام کا جو فارمیٹ ہے جیسا کہ آپ کی خدمت میں ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اور جو اس پروگرام کو سنتے ہیں وہ جانتے ہیں اس پروگرام کا مقصد کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے بلکہ ایک خوشگوار ماحول میں تبادلہ خیال ہے آپ <coughs> کی خدمت میں بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے حوالے سے اور دیگر موضوعات کے حوالے سے یہ پروگرام پیش کیے جاتے ہیں آج کا یہ پروگرام تحریرات حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ یعنی کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے آپ کا دعویٰ مسیح اور مہدی ہونے کا ہے اور یہ دعویٰ ہو بہو قرآن اور احادیث آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر ہے اس لیے ہم آپ کو مسیح اور مہدی مانتے ہیں سامین جیسا کرز کی کیا اس پروگرام کا مقصد بحث مباحثہ نہیں تبادلہ خیال ہے ہم آپ کی خدمت میں پروگرام کا جب آغاز کریں گے تو آج کے موضوع کے حوالے سے جو کہ تحریرات حضرت بانی سرسلہ علیہ احمدیہ ہے اس حوالے سے ہم گفتگو شروع کریں گے پھر کچھ دیر بعد ہم آپ کو اپنا اسٹوڈیو کا فون نمبر بھی بتائیں گے جس میں آپ اپنے سوالات بھی شامل کر سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ مکرم غلام مصباح بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں آپ پروفیسر جامعہ احمدیہ کینیڈا ہیں اور جماعت احمدیہ کے مبلک ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام کا آغاز فرمائیں جی مصباح صاحب جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ مسل علی محمد, وعلی محمد و علاء محمد وبارک وسلم کا حمید و مجید. جیسا کہ كہ آپ نے بتایا ہے کہ آج کا پروگرام ہمارا آد مسى معود عليہ السلام کی تحریرات کے تعارف کے حوالے سے ہے تو آج چونکہ ہفتے کا دن ہے ایک گھنٹے کا صرف اردو میں پروگرام ہے جی تو اس میں ہم پچھلے ہفتے سنڈے کو ہم نے مسیح علیہ السلام کی کتاب تحفہ گولویا کے جے پہلے سو صفحات کا ذکر کیا تھا جی تو آج بھی انہی صفحات میں سے بعض اور چیزیں جو ہیں وہ ہم گفتگو میں لائیں گے سامین کی خدمت میں میں دوبارہ عرض کر دوں کہ تحفہ گولویا حضرت مرزا غلام احمد کا علیہ السلام کی کتاب ہے جو ستمبر انیس سو دو میں لکھی گئی کوئی اشاع ہوئی اس میں جو پہلا مضمون ہے وہ حافظ محمد یوسف صاحب نے جو اعتراض اٹھایا تھا کہ لکب والا علین اللہ کاویل عضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جی صداقت کے معیار کے لیے قرآن کریم نے جو آپ پیش کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹا الہام یا جھوٹی وہی منسوب کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو شہ رکھ سے پکڑ لیتا تو اس میں بزرگان امت نے یہ لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی سزا کا اظہار کیے بغیر نہیں چھوڑا تو یہ کیسے ممکن ہے کسی اور مفتری کو اللہ تعالیٰ مہلت دے دے تو تیئیس سال مہلت ہے جو انہوں نے بیان بھی کی ہے تو دوسرا مضمون جو اس کتاب میں چلتا ہے یہ مضمون تقریباً پینسٹھ ستر صفحات تک چلتا ہے جی اور اس میں مسیم عدود علیہ نے اپنے اے اے الہامات بھی درج فرمائے ہیں جو براہین احمدیہ میں حضور نے شایع فرمائے تھے سب سے پہلے تو عضو نا کہ اتنا لمبا عرصہ میں اپنے الہامات خدا کی قسم کھا کر دنیا کے سامنے پیش کرتا چلا آ رہا ہوں تو کیوں نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس آیت کے تحت پکڑتا اگر میں جھوٹا ہوتا تو اور خدا پر افطراب بانتا تو, تو خدا کا مجھے مولت دینا بلکہ میری تائید اور نصرت کرنا اور میری مدد کرتے چلے جانا بتاتا ہے کہ میں واقعی خدا کی طرف سے ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں گھڑا اور دوسرا مضمون جو بڑا اہم وہ جہاد کا ہے کہ جو یہ جو بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیالات ہیں کہ اگر حکومت مسلم مسلمانوں کی نہیں ہے تو اور غیر مسلموں کی ہے تو ان سے لڑائی کرنا ان سے جہاد کرنا جو پھر فرض ہو جاتا ہے خواہ وہ بڑے امن اور سکون کی حالات پیدا کرنے والے ہوں آپ کے لیے اور آپ کو دینی معاملات میں کوئی بھی دخل نہ دیتے ہوں تو اس لحاظ سے بھی مسیح وسیح علیہ السلام نے ان کی اس غلط فہمی کو دور فرمایا ہے کہ حکمران اگر غیر مسلم بھی ہیں اور وہ مکمل آزادی دیتے ہیں اور دین کے معاملات میں دین کی وجہ سے تم سے جنگ نہیں کرتے تو ایسی صورت حال میں اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ان کے خلاف تلوار کے جہاد کا اعلان کیا جائے بلکہ حضور نے تو اس نظم میں فرمایا کہ صحیح بخاری میں آنے والے مسیح کے متعلق یہ پیش گوئی ہے کہ یاضاء الحرب کہ وہ جنگوں کا خاتمہ کر دے گا اب جنگیں دیگر احادیث میں یہ مضمون بھی ملتے ہیں کہ بڑی کثرت سے جنگیں ہوں گی ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کرے گی تو ان احادیث کی موجودگی میں اس حدیث کا یا الحرب کا ہونا بتاتا ہے کہ یہ جنگی جو دینی وجہ سے جنگیں لڑنی پڑیں ان کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی اور ایک قلم کا دور ہوگا اور کتابوں کا دور ہوگا علمی دلائل کا دور ہوگا جس سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ زیر بحث لائے جائیں گے تو یہ حضور نے عربی میں بھی اشتہار اس کا دیا اور اس میں عربی زبان میں بھی جو عرب اور فارس وغیرہ کے مسلمان ہیں ان کی طرف بھی یہ پیغام بھجوایا اور اردو میں بھی حضور نے یہ شاعر فرمایا ہے اور تیسرا اہم مضمون صفحات کا جو ہے وہ پیر مہر علی شاہ صاحب جو گولڈہ کے تھے ان کے متعلق ہے کہ ان کو حضور نے تفسیر نویسی کا چیلنج دیا تھا تو وہ اس مقابلے میں نہیں آئے اس میں حضور نے یہی بیان فرمایا ہے کہ اب یعنی تفسیر ہم قرآن کریم کی آیات لے لیتے ہیں تو اور اس کی پھر تفسیر لکھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو جو ہے وہ نئے نکات اور قرآن کریم کے حقائق جو ہے ان سے آگاہ کرتا ہے عوام خود فیصلہ کر لے گی تو اس میں حضور نے یہ فرمایا کہ اس مقابلے میں فوری عزت حاصل ہو اور جو ناحق پر ہے اس کو فوری خزلان نصیب ہو تو دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تفسیر لکھ لیتے ہیں قرآن کریم کی اس طرح قرآن کریم کی بھی خدمت ہو جائے گی اور لوگوں پر بھی اے یہ اے واضح ہو جائے گا کہ کس کو قرآن کریم کا علم زیادہ حاصل ہے کس کو کم تو اس کے مقابل پر, پر پیر صاحب نہیں آئے تو یہ مضمون ہے پھر اس میں آگے حضور نے وفات مسیح کا ذکر دوبارہ چھیڑا ہے کیونکہ اس میں حضور نے یہ طریق پیش کیا ہے کہ حضور لکھتے ہیں کہ اب منکولی مباحثات کی حاجت ہی کیا تھی خدا تعالیٰ کے کلام سے حضرت مسیح علیہ السلام کا فوت ہونا ثابت ہو گیا تو پھر یہ دلائل دیے ہیں کہ میرے یہ دلائل ہیں تو آپ اپنے دلائل لکھ دیں یا ان کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں حق پر نہیں ہوں تو یہ وفات مسیح کی بہت سے دلائل قرآن کریم سے حضور نے دیے ہیں کچھ کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا بعض اور آیات جو حضور نے یہاں لکھی ہیں مثلا صورت بکرا کی آیت نمبر سینتیس ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والکم فل عرض مستکر یعنی تمہارا کرارگاہ زمین ہی رہے گی یعنی انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرمایا فل عرض کہ زمین میں ہی تمہارا ایک ٹھکانہ ہے عارضی جو گزار کر پھر تم اللہ تعالیٰ کے پاس آ جاؤ گے وفات پانے کے بعد تو فی العرض زمین ہی ٹھکانہ ہے آسمان ٹھکانہ نہیں بتایا پھر حضور نے ایک اور دلیل بتائی ہے کہ قرآن کریم کی صورت معاہدہ کی آیت نمبر چھہتر بتاتی ہے کانع یا تعام کہ حتیثہ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام ان کی والدہ دونوں جب زندہ تھے تو کھانا کھایا کرتے تھے کانا یا قلان فعل ماضی ہے استمراری کہ دونوں کھایا کرتے تھے لیکن اب نہیں کھاتے تو حضور فرماتے فرماتیں اب ظاہر ہے کہ اگر ترک تعام کی دو وجہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر علیحدہ علیحدہ کر دیتا کہ مریم تو بوجہ فوت ہونے کے تعام سے محجور ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کسی اور وجہ سے کھانا چھوڑ بیٹھے دونوں کو ایک ہی آیت میں شامل کرنا اتحاد امر واقعہ پر دلیل ہے تا معلوم ہو کہ دونوں مر گئے وفات پا گئے تو اب کھانا نہیں کھاتے حتیثہ علیہ السلام بھی اور مریم بھی کیونکہ اب زندگی نہیں زندہ رہنے کے لیے جو ہے کھانا کھایا جاتا ہے تو چونکہ اب زندہ ہی نہیں تو اب کھانا نہیں کھاتے اس لیے فعل ماضی میں یہ سیدھا استعمال کرنا ان کی موجودہ حالت کو بتاتا ہے کہ وہ اب اس حالت میں نہیں ہیں تو یہ آیات ہیں آگے وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سب وفات پا چکے ہیں پھر صورت بنی اسرائیل میں آضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کا مطالبہ تھا کہ ہم آپ کو تب ہی سچا مانیں گے جب آپ ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور وہاں سے کتاب لے کر آئیں تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ سچے ہیں ورنہ نہیں تو صورت بنی اسرائیل کی آج چورانوے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا ہے کل صبح ربی حلکن تو اللہ باشر رسولہ کہ تو ان کو کہہ دے کہ میرا رب ان چیزوں سے پاک ہے اور میں تو محض ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت بتا دی حضوف فرماتے ہیں ان کو کہہ دے کہ میرا خدا اس بات سے پاک ہے کہ اپنی سنت قدیمہ اور دائمی قانون قدرت کے برخلاف کوئی بات کرے میں تو صرف رسول اور انسان ہوں اور جس قدر رسول دنیا میں آئے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ خدا اللہ تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہوئی کہ اس کو بجسمِ انصری آسمان پر لے گیا ہو تو یہ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہی نہیں یہ طریق ہی نہیں کہ اس طرح زندہ آسمان پر لے جائے اور وہاں سے کتاب دے کر واپس بھیجے تو اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ گئے ہوتے تو یہ جواب کفار پر جو ہے وہ کام کرنے والا نہ ہوتا کہ میں تو نہیں جا سکتا کیونکہ بشر اور رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ ایسے باتوں سے پاک ہے تو اگر عیسیٰ علیہ السلام گئے ہوتے تو اس دلیل نے کام نہیں کرنا تھا تو یہ دلیل جامع ہے کہ کوئی بھی نہیں گیا اس لیے آگے کفار بھی چپ ہو گئے کہ ہاں جب کوئی نہیں گیا تو ہم کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ چند اہم پوائنٹ ہیں اس کتاب کے تحفے <تصفح> کے بہت شکریہ غلام نصف صاحب جزاکم اللہ سامعین پروگرام ریڈیو احمدی آپ کی خدمت میں جاری ہے اسٹوڈیو کا فون نمبر فور ون سکس فور ون زیرو ہمارے اسٹوڈیو کا ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو اگر آپ ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پر سننا چاہیں تو ہمارا انٹرنیٹ کا پتہ ہے وائس اسلام اس پر یہ پروگرام اور گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ بذریعہ ای میل ہم تک اپنا سوال پہنچانا چاہیں تو ہمارا ای میل کا پتہ ہے کیو اے یعنی آنسر ایٹ وائس گولریا جو کہ ایک کتاب ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام جن کا دعویٰ مسیح اور مہدی ہونے کا ہے آپ حضرت آپ مسیح معود ہیں آپ نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں مختلف موضوعات پر بحث اٹھائی ہے اس کتاب کے حوالے سے یا دیگر اور کسی اور تحریر کے حوالے سے اگر آپ پروگرام میں سوال پیش کرنا چاہیں تو ہمارا اسٹوڈیو کا فون نمبر فور ون ہے اس وقت ہمارے ساتھ نور صاحبہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان کا سوال لے لیتے ہیں نور صاحبہ کو پروگرام میں خوش آمدید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی نور صاحبہ <coughs> uh, uh, uh, like, okay, okay. um, بہت شکریہ نور صاحبہ نے سوال میں, uh, میں شامل ہوئے اور سوال یہ ہے ان کا کہ جب مسیح علیہ السلام آئے تو آپ نے اپنا پیغام کس طرح پہنچایا جی غلام صاحب اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ جی ہمارا پروگرام چونکہ اردو کا ہے جی سوال ہم جواب اردو میں گے تو خلاصتاً اگر آپ کرنا چاہیں تو لیکن جیسے آپ کی مرضی ٹھیک ہے تو حضرت مسیح معود علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا ہے اس کی بنیاد وہی اور الہام پر ہے ریولیشن یعنی اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کیا بلکہ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تو ہی مسیح معود ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جس کا دنیا انتظار کر رہے ہیں کر رہی ہے وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کی جگہ پر تو آیا ہے تو قرآن کریم میں یا بائبل میں یا جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ہیں ان کی نبوت کا ایک ہی طریق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ وہ نبی ہیں انسانوں کا بنایا ہوا نبی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا کبھی بھی مقبولیت نہیں پاتا تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے جو نبی ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کاتب اللہ عغل بن آنا ورسولی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے تو یہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کو بھی وہی ہوئی کہ آپ ہی مسیح معود ہیں امام مہدی ہیں تو اس وہی کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے تو آپ نے یہ اعلان کیا اور اپنا پیغام جو ہے وہ دنیا کو کنوے کیا یہ جو زمانہ ہے اس میں تو قرآن کریم کی بھی پیش گوئیاں ہیں اور احادیث کی بھی پیشگوئیاں موجود ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل گلوبل ویلج بن جائے گی یعنی ساری فاصلے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو اس کے آثار یا جو ابتدائی سفر ہیں وہ ادمسی محدود السلام کی زندگی میں شروع ہو چکے تھے اور ٹرینوں کا آنا اور بحری جہازوں کا چلنا ایک برے اعظم سے ایک کانٹینٹ سے دوسرے کانٹینیٹ تک تو یہ وہ سامان تھے جن کی پیشگوئیاں قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک ہو جائے گی تو اس لحاظ سے بہت آسان تھا ایک لحاظ سے آسان بھی تھا لیکن ایک لحاظ سے مشکل بھی تھا کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک بہت ہی چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے نہ جہاں نہ کوئی ٹرین آتی تھی نہ کوئی جدید ذرائع تھے کوئی بڑا شہر تھا کہ ہر سہولت وہاں میسر ہو جس سے ساری دنیا کے ساتھ رابطہ رکھا جا سکے ایسی سہولتیں نہیں تھیں تو اس چھوٹے سے گاؤں میں رہ کر مسیح معود علیہ السلام نے اپنی کتابوں کے ذریعے اشتہارات کے ذریعے اے جو ہے وہ دنیا تک پیغام پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا ینسروں کا رجال النوحی جب جبھی آپ بالکل اکیلے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی کہ تیری مدد کے لیے وہ لوگ آئیں گے جن کو ہم آسمان سے وہی کریں گے یعنی مددگاروں کی بھی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی تو ادمسی مود اسلام جو مضمون اس طرح اشتہار لکھتے تھے شروع میں تو لاہور بجواتے تھے یہ براہن احمدیہ کے دور کی باتیں ہیں وہاں آپ کے عقیدت مند اور آپ کی بزرگی کے قائل لوگ موجود تھے جو انگلش زبان جانتے تھے ان سے عضور نے انگلش ٹرانسلیشن کروائی ہے وہ انگلش اشتہار جو ہیں پھر مسیح محدود اسلام نے یورپ اور امریکہ میں بھجوائے ہیں اس دور میں اٹھارہ سو چوراسی اور پچاسی کے زمانے میں اور یہ جو باتیں ہیں اب چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے پرانے چیزیں آرکائو کے طور پر اپلوڈ کی جا رہی ہیں تو اس زمانے کے اخبارات یو کے بتاتے ہیں کہ حضرت مسیح السلام کے اشتہارات وہاں پہنچے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اٹھارہ سو چوراسی پچاسی کے زمانے میں قادیان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے بیٹھا ہوا شخص یورپ کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے اور وہاں کی اخباریں اس کی خبر دیتی ہیں تو اس طرح آپ نے اپنا پیغام دنیا تک پہنچایا عربی زبان میں بھی کتابیں لکھی اور عرب ممالک میں وہ کتابیں بجوائیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے عرب دنیا میں سے لوگ آئے اور آپ کی بیت میں شامل ہوئے فارسی آپ کو خود آتی تھی فارسی زبان میں بھی کتابیں اور آپ کی نظمیں موجود ہیں اور باقی جیسا کہ میں نے بتایا انگریزی زبان میں اشتہارات جاتے تھے بعد میں سن 1902 میں ریویو آف ریلیجنس آغاز ہو چکا تھا اس سے بہت ہی تیزی آ گئی اضمسی محدود السلام کو ایک پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں اور وہ رسالہ جو انگریزی زبان میں تھا اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے بڑے خوبصورت جواب دیتا تھا بڑی مقبولیت اس رسالے کو حاصل ہوئی انیس سو دو میں یہ رسالہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ امریکہ یورپ تک جاتا تھا اور اسلام احمدیت کا پیغام ان تک پہنچاتا تھا بہت شکریہ غلام پر صاحب جزاک اللہ آپ نے بڑی تفصیل سے جواب دیا آ, ہمارے شاید وہ وہ تو ڈراپ ہو گئے ہیں خالد صاحب ہیں ہمارے ساتھ ان کا پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی خالد صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم جناب جی وعلیکم السلام جی خالد صاحب میں ابھی میں پروگرام شروع ہوا تھا آپ کا جی تو میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب سے آ, ابھی آپ نے کہا کہ مرزا صاحب جب, جب مسیح آئیں گے تو وہ جہاد دل تلوار جو ہے وہ اس کو ختم کریں گے جی ٹھیک ہے تو یہ جو جہاد یہ مرزا صاحب دنیا ادھر آ کے تو مسلمانوں کے لیے کئی جہاد ختم کریں گے یا دنیا میں اور مذاہب کی بھی جو لڑائیاں ہیں ان کو بھی ختم کریں گے جی بہت شکریہ خالص صاحب بہت شکریہ ایک تو یہ سوال ہے اور چھوٹا سا اور سوال اس میں جی جنہوں نے مرزا صاحب سے پہلے کوئی دعویٰ کیا نبی ہونے کا جی جی آیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر مرزا صاحب غلط کہہ رہے ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ سزا دیتے تو ان سے پہلے جنہوں نے دعویٰ کیا آیا کہ انہوں نے سزا پائی ہے کوئی جی جی خالد صاحب بہت شکریہ جی غلام مشورہ صاحب ان کے دو سوال ہیں ایک تو جہاد کے حوالے سے کہ جو یزر الحرب ہے اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا صرف اسلامی جنگوں کو ہی ٹھیک ہے دور کیا ہے یا غیر جو دوسرے مذاہب کی جنگیں ہیں وہ بھی نہیں مخل میں جو مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں ہیں جی شاید اس کو بھی اس کے بارے میں سوال تھا کہ اس کو بھی روکنا ہے کہ نہیں دیگر مذاہب جو ہیں ٹھیک ہے وہ سر جو لڑائیاں چلیں اس میں خالص صاحب قرآن کریم میں بھی یہ ذکر موجود ہے کہ یا ماجوج کے آنے کے حوالے سے کہ ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کرے گی آذور صلی اللہ علیہ و نے قیامت کی نشانیوں میں یہ بتایا ہے کہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے بہت خون بہایا جائے گا قتل عام ہو جائے گا تو اس میں بھی جنگوں کی طرف اشارہ ہے لیکن وہ دینی جنگیں نہیں ہیں دین کی وجہ سے جس کا جس کی طرف دھکیلا گیا مسلمانوں کو شروع زمانے میں وہ والی نہیں ہے تو ہاں سیاسی لڑائیاں ہیں طاقت کی لڑائیاں ہیں تو ایک طرف تو یہ پیشگوئیاں ہیں دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آنے والے مسیح کے بارے میں فرمایا یضا الحرب کہ وہ جنگوں کو روک دیں گے جنگوں کا خاتمہ کر دیں گے تو حضرت مسیح جو ہیں امام مہدی جو ہیں یہ ایک روحانی مقام ہے تو اس میں یہی اشارہ تھا کہ پہلے زمانے میں اسلام کو جو لڑائیاں لڑنی پڑیں کفار کے اقدام کی وجہ سے ان کی لڑائیوں کے دفاع میں اور اس کی وجہ قرآن کریم میں صورت تاریم میں بیان کی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ صورت صورت ممتانہ ہے اٹھائیسواں پارا ہے صورت ممتانہ کی آیت نمبر دس نو اور دس ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا, لا اللہ لاحا اللَّهُ عَنِ عن لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ فدین ولم دِيَارِكُمْ جو تَبَرُّوهُمْ مند یار و تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں کتال یعنی لڑائی نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان سے نیکی کرو اور ان سے انصاف کے ساتھ پیش آؤ یعنی جنہوں نے دین کی وجہ سے تم سے لڑائی نہیں کی اور نہ تمہیں گھروں سے نکالا تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں پھر منع نہیں کرتا کہ تم ایسے لوگوں سے نیکی سے پیش آؤ اور انصاف کرو ضرور ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ کیونکہ انہوں نے تمہارے دین میں کوئی زبرستی نہیں کی کوئی مداخلت نہیں کی تو یہ بنیادی اصول ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے تو موجودہ زمانے میں چونکہ اس طرح دین کی وجہ سے مسلمانوں کو تنگ نہیں کیا گیا مسلمانوں پر حملے نہیں کیے گئے تو اس لحاظ سے یہ جو سوچ تھی کہ چونکہ حکومت غیر مسلم ہے اور گو کہ وہ ہمیں ہر طرح کی آزادی دے رہی ہے لیکن پھر بھی جہاد فرض ہو گیا یہ درست نہیں تھا تو اس کو مسیح محمد علیہ السلام نے منع کیا ہے تو باقی جو جنگیں ہیں وہ ان کو سمجھایا ہی جا سکتا ہے لیکن ان جنگوں کا ہونا جو ہے جو سیاسی جنگیں ہیں یا اقتصادیات کی وجہ سے دوسروں کے جو سورسز ہیں جو دوسروں کے جو ذرائع ہیں وسائل ہیں ان پر قبضہ کرنے کے لیے وہ ہوتی ہیں تو ان کا تو ذکر خود قرآن حادیث میں قرآن کریم میں موجود ہے تو یہ صرف جنگیں مذہبی جنگ تھی کہ چونکہ جہاد ایک جو جہاد جو تلو تلوار کے ساتھ لڑا گیا اس کی میں نے آپ کو قرآن کریم کی عیت پڑھ کے سنا دی ہے کہ کس وجہ سے مسلمانوں کو یہ کام کرنا پڑا ہاں جب وہ حالات نہیں رہے تو پھر اس میں اس لڑائی کی بھی ضرورت نہیں رہی اسی کا خاتمہ مسیح محدود علیہ السلام نے کیا ہے اور وہی پیشگوئی آن ذور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور دوسرا سوال آپ کا تھا کہ کیا پہلے بھی کسی نبی نے سزا پائی اگر وہ جھوٹا ہے تو اس میں جو قرآن کریم کی آیت ہم نے پیش کی صورت الحقہ کی لو تکو والا علیہ نباز اس آیت کی بنیاد پر ہم نے بات کی ہے تو اس آیت میں نبوت کا ذکر نہیں ہے کہ جو بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم اس کو مار دیں گے اس میں ہے لو تکو والا علیہ قبیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ نبی یعنی آزور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف جھوٹی باتیں منسوب کرے کہ میں نے ان کی طرف وہی کی حالانکہ میں نے نہ کی ہوں تو تب ہم ان کو پکڑ لیں گے تو نبوت جو ہے وہ اس کا یہاں ذکر نہیں وہی اور الہام کا ہے کہ وہی کا دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ بات وہی کی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہ کی ہو تو ایک شخص جو اپنی سوچ سے اپنے خیال سے نبوت کا دعویٰ کر جاتا ہے حالانکہ اس کو نہ کوئی وہی ہوئی نہ کچھ بھی نہیں ہوا جھوٹا ہے وہ لیکن اپنی طرف سے بنا ہوا ہے تو ایسے شخص کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنا انجام دیکھ لے گا تو نبو کسی شخص کے نبی ہونے کی نبی کے دعویٰ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محض اس وجہ سے اس کو سزا نہیں دی ہاں اس کے ساتھ اگر کوئی اور باتیں اس نے شامل کر لی تو اس میں پھر اس نے سزا پائی اس میں مسلمہ قذاب جو ہے اس کا نام آتا ہے اس نے عضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ کر دیا تھا حضور کو اس نے خط لکھا کہ مم مسلمہ رسول اللہ علام محمد رسول اللہ کہ یہ خط جو ہے یہ مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا جا رہا ہے اور آگے اس کا مضمون تو اس دعویٰ رسالت کے باوجود جب کہ وہ عضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ ایک دفعہ وفد لے کر کے مدینے آیا اور حضور اس سے ملے تو باوجود یہ جاننے کے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا حضور نے ایک ہی جملہ فرمایا لنتا دو قدرت اللہ فی کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے محت لکھی ہوئی ہے اس سے تم آگے نہیں جا سکتے تو میں یعنی اور حضور چل دیے گھر یہ بات بیان کر کے حضور گھر چل دیے تو کوئی بات حضور نے کوئی کسی صحابی کو یہ نہیں فرمایا کہ اس کو مزہ چکھاؤ کوئی کاروائی کرنے کی حضور نے ہدایت نہیں فرمائی صرف یہ جملہ کیا کہ حضور گھر چلے گئے کہ تم اپنی مدت سے آگے نہیں جا سکتے یعنی جتنا یہ تم ڈرامہ لگایا ہوا ہے چار دن یہ چلے گا تو تمہارے ساتھ ہی یہ سارا ختم ہو جانا اور وہ ختم ہو گیا تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ حضبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف جنگ کی تو اس کی وجوہات کچھ اور تھیں صرف دعوی نبوت نہیں تھا کیونکہ دعوی نبوت ہوتا تو پھر آذور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کاروائی کرتے تو حضرب وبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے خلاف کاروائی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک بالکل لشکر تیار کر لیا تھا اور اسلامی نظام کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے زکوٰۃ کوئی نہیں دینی تو اس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر یہ جب اس نے کاروائیاں چلیں تو اس بغاوت کے نتیجے میں اس کے خلاف کاروائی کی گئی نہ کہ اس کے دعوی نبوت کی وجہ سے تو دعوی نبوت کی وجہ سے کہیں بھی سزا کا ذکر نہیں ہے الہام اور وہی کی وجہ سے ذکر <coughs> ہے صورت ہاکہ میں جس کی ہم بات کی ہے بہت شکریہ غلام مصباح صاحب بہت شکریہ سامعین پروگرام کے آخری آخری قریباً 15 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مذہبیگ صاحب خوشام السلام علیکم اللہ جی الحمد اللہ جی, جی صاحب. کیا حال اچھا, ٹھیک سوال یہ, بادل آقا... یہ دنوں سے دے رہے میں... کے بارے میں ہی تو بات کہی جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ عام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پیش کرے بالکل ٹھیک ہے کوئی ایسی نہیں ہے جو ہم پر کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کوئی وہ بات غلط نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو میں یہ کروں گا یہ میسج نبی کے لیے ہے مرزا صاحب نہ نبی ہیں نہ انہوں نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے اور کیا ہے بھی تو مطلب وہ جیسے آپ نے دیکھا پہلے اپنے آپ کو انکار کیا پھر اقرار کیا والی بات ہے تو یہ چونکہ اس میں آتے ہی نہیں ہے تو ان کا کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ یا زبان کاٹنی تھی کیونکہ ہی دوسری بات یہ دیکھیں کہ ایک میموری ہوتی ہے آپ پروگرام کرتے ہیں میں اس میں مجھے اعتراض نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک آپ کے مقابلے میں ایک اور شخص اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی اچھی یاددار ڈاکٹر ذاکر نائک وہ بھی قرآن پاک سے ریفرنس دیتے ہیں آپ قرآن پاکستان ریفرنس بھی نہیں دیتے ہیں آپ دیتے ہیں جو ای... مولانا نازوتری ہو گیا ادھر ادھر جو ہے. تو میں بر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صداقت جو ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا کٹ بتایا پاک میں کہ یہ کسی کاہن کا نہیں اترا ہوا یہ کسی شاعر کا نہیں اترا تنظیر میں رب العالمین اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے پھر پھر کاور رہنا وہاں بنا کر تو اس کا میرے خیال میں صاحب پر اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر آپ تبصرہ کیجیے جی بہت شکریہ بہت شکریہ مدد صاحب <coughs> پہلی تو بات یہ ہے کہ زاکر نیشو حوالہ دیتے ہیں وہ قرآن کا حوالہ نمبر وغیرہ بتاتے ہیں کون سا چیپٹر ہے کون سا یہ ہم وہ نہیں بتاتے لیکن حوالے تو ہم بھی قرآن کریم کو دیتے ہیں یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں موجود ہے دوسرا اس آیت کے حوالے سے میں غلام صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہ یہ تفصیل بتا دیں کہ اس کا اطلاق کیا نبی پر ہوتا ہے یا نہیں اور کیا مرزا غلام احمد صاحب پر ہے کہ نہیں جی مرزا صاحب ٹھیک ہے یہ صورت الحاقہ کی آیات پینتالیس چھیالیس سینتالیس اڑتالیس ہیں جی ولاء و تقوال اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے جی کہ اگر یہ نبی ہم پر جھوٹی بات منسوخ کرے جو ہم نے اس کو وہی نہ کی ہو تو ہم ضرور اس کو اس کی شہرک سے پکڑ لیں جی تو اس میں مذہبیگ صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں دوسرے بعض لوگ بھی کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جی اور کوئی نہیں یہ درست نہیں ہے جی اس میں ہم پچھلے پروگراموں میں ساتھ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے حوالے دیتے آئے ہیں اور وہ حوالے اگر بیگ صاحب کو چاہیے ہوں تو وہ بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کے لیے یہ سزا کا اعلان کر رہا ہے جی تو دوسرے کی کیا مجال کہ وہ جو ہے اس سزا سے بچ جائے تو اور اس میں انہوں نے عرصہ بھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سال عمر پائی قرآنِ کریم کی وہی کا شرف پانے کے بعد تو اس سے ثابت ہوا کہ تیئیس سال جو ہے وہ مدت بنتی ہے ایک سچے رسول کی جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر جھوٹا ہوا تو وہ اس سے پہلے مارا جائے گا کیا اس سے نبوت کی وہی مراد ہے نہیں اس میں اس میں وہی اللہ تعالیٰ ہاں جی بھی جی تو وہ جی. بات کی جا رہی ہے اس میں اس کی میں مثال دے دیتا ہوں مدینہ مکہ میں ایک عورت نے چوری کی تو شریع اسلامی حد کے لحاظ سے یہ قائم ہوئی کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی بعض لوگوں نے حضور چھوڑ دیں جی تو حضور نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا سارا فاطمہ تو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قطعۃ ودھا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں تو ہاتھ کاٹنے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی مرا لی کہ اگر وہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹے جائیں اگر اور کوئی چوری کرے تو کوئی بات نہیں تو یہ انصاف جو ہے اس کا معیار بتایا ہے کہ اور تو اور اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کے لیے میں سزا سے باز نہ آتا نہ رکتا تو وہی مضمون یہاں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سزا بتائی ہے اور اس سزا کا اطلاق وہ سزا کس کس پر اپلائی ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اور تو اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری طرف جھوٹی بات منسوب کریں تو میں ان کو بھی سزا دینے سے نہیں دیکھوں تو یہ ایک انصاف کا معیار ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا بھی ایسا کرے گا تو میں اس کو بھی سزا دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یعنی اس میں کوئی بھی لچک نہیں دکھاؤں گا اس میں کوئی بھی ہو خواہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو تو وہ بھی اس بات میں سزا سے نہیں بچے گا یہی تو معیار اللہ تعالی بیان تو نہیں مانتے تھے نبی کہ مانتے تھے تو اس کی کی صداقت کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ دلیل بیان کر رہا ہے صحیح کہ اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وہی کرتا ہے اور اگر وہی یعنی جھوٹی ہوتی جھوٹی طور پر مجھ پر میری طرف بات منسوب کی ہوتی اور میں نے وحی نہ کی ہوتی تو میں اس کو نہ چھوڑتا اور پچھلی تاریخ جو ہے کھاتب اللہ اغل بنانا و رسولی کے رسول غالب آتے ہی اس لیے کیونکہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں تو یہ جو وہی ہے تو اگر یہ میں نے نہ کی ہوتی تو ضرور اس کو پکڑتا تو وہ لو تکوالا کول سے نکلا ہے کہ کالا کا مطلب اس نے کہا تکوالہ کا مطلب ہے اس نے کوئی بناوٹی بات کہی جو اس جو کہ حقیقت نہیں رکھتی تو وہ وہی اور الہام والی بات ہے تو مسیحم علیہ السلام نے قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب نازل ہو میری اولاد پر لانت ہو اور میرا سلسلہ جو یہ ختم ہو جائے اگر میں جھوٹا ہوں کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ نبی جو جب دعویٰ کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے خدا کہا, نے مجھے کہا. صحیح. تو اس کا دعویٰ جو وہ وہی اور الہام پر ہے اور اس پر یہ آئیت سادقاتی ہے کہ جو تو جو یہ میار ہے ہاں میار. تو صحیح. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو اس میں شامل کر کے بتا دیا ہے صحیح. کہ اور کوئی ہو تو اس کی کیا مجال میں تو اپنے نبی کو بھی نہ بخشوں اگر وہ اس طرح کی نازو بلا جھوٹی بات کرے تو اس میں جیسے کہ میں نے کہا خود اہل سنت والجماعت کے حوالے موجود ہیں ان کی کتابوں کے کہ انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہوئی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں ہمارے ساتھ دو کالر موجود ہیں لیکن ہمارے پاس آٹھ منٹ ہے میں کوکلی درخواست کروں گا اشرف سامی صاحب سے کہ وہ پروگرام میں شامل ہو جی اشرف صاحب السلام علیکم اللہ جی وعلیکم میں نے یہی عرض کرنا تھا کہ یہ جو آیت ہے حاقہ کی یہ پہلے بھی کئی دفعہ اس کے اوپر مطلب کہ روشنی ڈالی گئی ہے لیکن یہ جد ہیں کہ یہ صرف خاص عام سلم کے لیے تھی پھر اگر یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ جو واقعہ ہاتھ کاٹنے والا ایک عورت کا تو اس میں بھی نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹتا تو پھر یہ وہ بھی صرف فاطمہ کے لیے ہونا چاہیے تھا باقیوں کے لیے کیوں ہوتا ہے جی بہت شکریہ اشرف صاحب اللہ آپ کا پوائنٹ نوٹ کر لیا ہمارے پاس وقت کی کمی ہے آ, میں صاحب سے درخواست کرتا ہوں السلام ہو جی. جی علیکم رحمۃ اللہ جی السلام علیکم کرنا چاہ رہا تھا جی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ لا تک جو قرآن پاک کی سچائی ہے. وہ قرآن پاک کی شان میں بولے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پتا کہ نبی تو سچے ہیں لیکن وہ اپنے اپنے جو کلام اس کی سچائی کا ثبوت یہ دیتے ہو کہتے ہیں کہ میں تنظیم اللہ تعالیٰ کی طرح اترا ہے بلاؤ بولا کہ اگر اس میں کوئی میں کوئی چیز ایڈ کر دی ہم پر کوئی چیز لگا دی ہے تو اس کی ہم سزا دیں گے یہ صرف ایک اسٹارا ہے اب آج مرزا صاحب کے پاس کون سا قرآن اترا ہے مرزا صاحب کے کون سی جو چیز اتری جس کے اندر انہوں نے کوئی اپنی طرح سے کوئی چیز ایڈ کر کے لگانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ کاٹنے تھے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہی ہوئی ہے اس کا آپ کہاں سے لے رہے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کا ذرا بیان <coughs> جی بہت شکریہ بہت شکریہ مظہر بیگ صاحب جی غلام اشفا صاحب آ, ہمارے پاس اس وقت آ, وقت تھوڑا ہے وہ پانچ منٹ ہے جی جی تو آپ سے درخواست کے ٹھیک ہے مظہر صاحب اس کو پھر پیچھے لے کے جا رہے ہیں لو تکوالا قرآن پہل ہاں یہ کہتے میں کریم کا لفظ ہے اس کا تو میں وہی بتا رہا ہوں عربی زبان میں کالا کا تو سب کو پتا ہے صحیح کالا اس نے کہا ٹھیک ہے تو تکوالا بھی کالا سے نکلا ہے کالا کا مطلب اس نے کہا تکوالا کا مطلب ہے اس نے بناوٹی کال جو ہے وہ کہا اپنے پاس اپنے پاس صحیح اس میں عربی زبان میں بہت سے مثالیں ہیں مارا وہ بیمار ہو گیا تمرزہ وہ بناوٹی بیمار بن گیا ہاں جی یہ عربی عربی تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ والا لفظ استعمال کیا لو تکوا لینا لینگا باز کا بھی کہ اگر یہ چند باتیں بھی ہماری طرف منصوب کرتا کہ ہم نے اس کی طرف وہی کی ہیں حالانکہ ہم نے وہی نہ کی ہوتی تو اس پھر ہم ضرور اس کو پکڑ لیتے تو میں نے بتایا ہے بیگ صاحب کو کہ اس میں آپ جو بتا رہے ہیں یہ تو ہمارے پاس وہ حوالے موجود ہیں آپ کی کتابوں کے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی بھی جھوٹی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتی تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سزا ہے تو اور کون جو ہے اللہ تعالیٰ سے بچ سکتا ہے تو جب یہ حوالے موجود ہیں تو اس میں یہ کہنا ہے کہ نہیں مرزا صاحب پر کون سا قرآن اترا قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے شریعت ہے اس لیے کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی کہنا کہ ہر نبی پر کتاب اتری یہ بھی درست نہیں ہے تو آپ حضرت مسیح مرزا غلام محمد کادیانی علیہ السلام سے کتاب کا مطالبہ تب کریں جب آپ یہ ثابت کریں کہ ہر نبی پر کتاب اتری حضرت سلیمان علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری حضرت ذکریہ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری حضرت علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری کتنے انبیاء ہیں جن کی کتابوں کا آپ کو نہیں پتہ بلکہ آپ تو کہتے ہیں کہ کتابیں چار ہیں اور اگر کتابیں چار ہیں انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں تو باقی نبی کیسے بن گیا اگر ان پر کوئی کتابیں نہیں تھی تو وہی اور الہام کا جو ذکر ہے مسیح علیہ السلام نے اپنے الہامات لکھے ہیں جو آج ہم نے کتاب تحفہ گولڑویا پیش کی ہے اس میں آپ نے وہ گنوائے بھی ہیں کہ برائن احمدی اٹھارہ سو اسی میں میں اپنے یہ یہ الہامات شائع کر چکا ہوں اور اس کے بعد سے لے کر اللہ تعالیٰ میری مدد پر مدد کیے چلے جا رہا ہے تو یہ سلوک اللہ تعالیٰ کا بتاتا ہے باوجود اس کے کہ آپ لوگ بھی میرے خلاف دعائیں کر رہے ہیں اور میرے خلاف کفر کے فتوی دے رہے ہیں اور میں خود بھی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اگر میں واقعی جھوٹا ہوں تو تو مجھے نست و نابود کر کے میرا سلسلہ ہی ختم کر دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں جھوٹا تھا اور اگر نہیں اور تو میری تائید کرتا چلا جا رہا ہے تو پھر ان لوگوں کے دل کھول کہ وہ تیرے جو بھیجا ہوا بندہ اس کو پہچاننے والے ہوں تو لو تک عالینہ میں وہی اور الہام ہیں اگر وہ ایک آدھ بھی جھوٹا بنایا جاتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس سے پہلے لیتا پہلے آئے کچھ آئے تھے جیسے وہ کہہ رہے ہو کی جو تم, دیکھتے جی جو تم نہیں دیکھتے ٹھیک ہے خدا ان کی قسم اٹھا کے آگے مضمون کو بڑھاتا ہے جی جی کیونکہ خدا عالم الغائب ہے ٹھیک ہے پھر وہ رسول کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کال جو ہے رسول ایک کریم رسول کا ہے عزت والے رسول کے ذریعے ہم نے اتارا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو عالم الغائب پہلے خدا تعالیٰ ہے پھر اس کی قسم اٹھاتا ہے اور پھر اس کے بعد آن سسلم کا ذکر کرتا ہے اور وہی کا ذکر کرتا ہے جی تو اس سے ہر قسم کی وہی مراد ہو سکتی ہے قرآن بھی ہے اور اس یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اور کوئی وہی آجم قرآن کے علاوہ نہیں ہوئی ہوگی لازمن ہوئی ہیں لازمن لازمن ہوئی ہیں الہام بھی ہوئے ہیں جی اور جو کہ قرآن میں نہیں ہے ظاہر ہے لیکن یہ جو فرشتہ آیا کہ اگر آپ کہیں हाँ تو हाँ میں اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان کو چل دوں تو یہ فرشتہ اگر آیا بات کی تو وہ کہاں ہے قرآن کریم میں صحیح فرشتہ جو ہے وہ تو وہی قرآن کریم کے وہی کا کلام الگ ہے جو دیگر الحمات ہوئے ہیں وہ ظہر الگ ہیں سامعین پروگرام ریڈیو آپ کی خدمت میں جاری تھا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر ہفتے اور اتوار کی شب پیش کیا جاتا ہے میں اپنے سامعین کا بہت شکر گزار ہوں جو اس پروگرام کو باقاعدگی سے سنتے ہیں اور اپنے پیغامات بھی بیچتے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں جو آج اس پروگرام میں شامل ہوئے اپنے سوالات کے ساتھ سامعین پروگرام کا مقصد جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا پیس و نہیں بلکہ خوشگوار مول میں سوال و جواب ہیں امید ہے کہ ہمارے جوابات سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں خاکثار کو اجازت دیجیے آئندہ ان شاء اللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدیت احمدیت احمدیت احمدیت احمدیت احمدیت احمدیت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 دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دا. قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت